اے محبوب آپ فرمائیے کفا بلاہی بینی و بین میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یعلم ما فی السماوات والارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے آمنو بل بات اور وہ لوگ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں وہ کفرو بلاہی اور اللہ کا انکار کرتے ہیں الا اکم الخاصرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ یستا گلو نہ قبل اعزاب اور یہ کافر آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عذاب کیوں نہیں آتا خیر یہ تو کافروں کا ذکر ہے آج مسلمانوں کی حالت بھی بڑی بتر ہو گئی یہ گناہ بھی کرتے ہیں اور دل سے زبان سے تو کہنے کی شاید ضرورت بہت کم لوگوں کو ہو دل میں یہی خیال ہوتا ہے ارے یہ باتیں ہیں کچھ نہیں ہوتا کہ گنا کرنے سے دنیا میں مشکلیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں ارے یہ مولویوں کی, کی باتیں نہیں یہ قرآن کی باتیں ہیں ولا اجلوم مسم لجا احم الآباب اگر ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا ضرور ابھی اور فوراً ان پر عذاب آ جاتا تو یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ڈھیل ختم ہو جائے گی تو پھر گناہوں کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی اور گناہوں کا نتیجہ اچانک آتا ہے مصیبتیں اچانک پھر آتی ہیں والا یا تن اور ضرور ب ضرور ان پر یہ عذاب اچانک آئے گا وہم لا یش عذاب اس وقت آئے گا کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا یستا جیلو نہ وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں وہ ان جہنم المحیط اور تم فرید اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے یم یقلاب انفم اللہ اکبر جہنم کو یاد کرو اور سوچو وہ دن کیسا سخت ہوگا جب عذاب ان کے اوپر سے گھیر لے گا وہ من تہتی ارجلی اور عذاب ان کے پاؤں کے نیچے سے گھر لے گا وہ یقول اور اللہ تعالی فرمائے گا اے جہنم میں جانے والوں گناگاروں کافروں وا ما تم تعملون تم نے جو برے کام کیے اب اس کا مزہ چکھو اگر کسی جگہ پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے تو جگہ چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ دنیا عارضی ہے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو یا عبادی اللہ آمنو اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے اندی واسی بے شک میری زمین بہت وسیع ہے تمہیں اگر کسی جگہ مشکل ہے دین پر چلنا تو اس جگہ کو چھوڑ دو فا یا پاب بس اے لوگوں تم صرف میری ہی عبادت کرو دنیا میں کیا رکھا ہے دنیا کی لذتوں کی خاطر نفس و شیطان کے وار کا شکار ہو کر دنیا داروں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو تباہ مت کرو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے کل ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے ثم علئی ترجعون ثم نہ پھر ہماری طرف ترجاون تم لوٹائے جاؤ گے ودین آمن و عامل اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ ان غُرَفًا یہ ضرور بضرور ہم انہیں جنت کے علیشان محلات میں جگہ تا فرمائیں گے غورف کمروں کو مکانات کو کہتے ہیں جنت کے عالی شان محل میں انہیں جگہ ملے گی تجریم ان تحتی ہل انہار جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی خالدین فیحا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے نیاما اجر العاملین نیکی کرنے والوں عمل کرنے والوں کو کتنا پیارا اجر ہے کتنا پیارا انعام ہے کتنی بڑی کامیابی ہے اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا نفس و شیطان کی باتوں میں نہ آئے ضبط کیا گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے مگر اپنے نفس پر جبر کر کے صبر کر کے گناہوں سے بچایا یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے خیالی میں کسی عورت پر کسی کی نگاہ پڑ جائے اور شیطان اس کے دل میں اس عورت کی محبت یا عشق کو داخل کر دے اگر وہ صبر کرے پھر دوبارہ اسے نہ دیکھے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش نہ کرے حرام میں مبتلا نہ ہو اور وہ مر جائے تو حدیث پاک میں فرمایا اسے شہادت کا رتبا تھا کیا جائے گا کیوں یہ صبر ہے یہ اپنے نفس کو روکنا ہے اور جتنا گناہ پر رکنا مشکل ہوگا اتنا ہی رکنے پر ثواب زیادہ ہوگا جو نابینا ہے وہ بدنگاہی نہیں کر سکتا لیکن جس کے پاس آنکھ ہے پھر بھی وہ بدنگاہی سے بچے تو اس کے لیے ثواب ہے وہ اعلیٰ رب بھیم یا اور یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب ہجرت کی بات آئی تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے جا کر کیا کریں گے مدینے میں نہ ہمارا کھیت ہے نہ ہمارا کاروبار ہے نہ ہمارا بزنس ہے نہ مکان ہے کچھ بھی نہیں اور صرف ہم مسلمان ہوئے بیوی بچے سارے رشتہ دار کافر ہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے میں جائیں گے تو ہمارا گزر اوقات کیسے ہوگی اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں فرما نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تم اللہ پر بھروسہ رکھو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو حرام کاموں ملوث ہیں جب ان سے کہا جائے چھوڑ دیں تو کہتے ہیں ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے داطن بے شمار ایسے جانور ہیں لا تاہ ملو یہ اپنی پیٹھ پر اپنی روزی لے کر نہیں گھومتے چند ایک جانوروں کے علاوہ تو کوئی جانور وہ خوراک کا ذخیرہ کرنا جانتا ہی نہیں ہے بارش طوفان ہیں زلزلے ہیں سیلاب ہے نہ جانے کیسے موسم ہر موسم میں اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے اللہ را و اللہ تعالی انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے وہ سمیع العلیم اور وہی سننے والا علم والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اگر بندے پرندوں کی مانند اللہ پر بھروسہ کریں کہ پرندے اپنے گھونسلے میں کوئی چیز نہیں رکھتے لیکن جب صبح و رس کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے جب وہ واپس شام کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں چاہے کوئی بھی موسم ہو اور واپسی میں بھی انہیں کوئی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو رات کو یہ سکون سے سوتے ہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر ہمارے گھوسنے میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے کل کیا ہوگا بھروسہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ پر چھوڑ دے اور ٹینشن نہ لے ہماری راتیں ٹینشن میں گزر رہی ہیں یہ ٹینشن ہمیں بیمار کر رہا ہے ہماری نیندوں کو خراب کر رہا ہے ہمارے آرام کو دور کر رہا ہے اور پھر اس ٹینشن کی نفوست یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور ٹینشن لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے ہمیں فکر کی کیا بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ پرندوں کی طرح بھروسہ کرتے تو جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا کہ وہ بھوکے جاتے ہیں پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں وہ ہو سمی العلیم اور وہی سن والا علم والا ہے والا ان من خلق السماوات واتی اور اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا وہ سخر شمس سورج و چاند کس نے مسخر کیے کہ سورج و چاند ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں لئے ضرور ب ضرور وہ کہیں گے اللہ نے یہ سب کچھ کیا فأنا پھر کیوں وہ اندھے جاتے ہیں کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے اللہ یبسط الرزق رس یشاء من امین عبادی ہی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی روزی کشادہ کرنا چاہے کشادہ فرماتا ہے اور جس کی روزی تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے تو روزی ہمیں اپنی عقل سے نہیں ملتی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے انسان اس میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھے اور جب مشکل کے ایام آئیں تو اللہ کی رضا پر راضی رہے کوشش ضرور کرے مگر ٹینشن لینا بیمار ہو جانا فکریں کرنا راتوں کو اٹھ اٹھ کر چکر مارنا کہ نیند نہیں آ رہی ایسی فکر کرنا یہ توکل کے خلاف ہے جس کو اللہ پر بھروسہ ہو وہ ایسی فکر نہیں کرتا وہ جانتا ہے کہ جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ بندے کو جس حال میں رکھے بندے کو چاہیے کہ وہ اس حال میں راضی رہے ہاں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے مگر اپنے اوپر فکر کو مسلط نہیں کرنا چاہیے آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی نائنٹی فیصد بیماریاں ٹینشن سے ہے ڈپریشن سے ہیں فکر سے ہیں تشویش سے ہے اور اسلام کا درس دے کر گویا کے نوے فیصد بیماریوں کو دور کرتا ہے ان کل شعی ن علیب بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے والا ان سا من نہ ظلم اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے نزلہ کے معنی آہستہ آہستہ ایک مہینے یا ایک سال کا پانی ایک ساتھ نہیں آتا وقفے وقفے سے بارش نازل ہوتی ہے فعش یا دماؤتی ہاں پھر اس پانی کے ذریعے کون مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے بنجر کو زرخیز بنا دیتا ہے لئے پول ان ضرور بضر وہ کہیں گے یہ ساری قدرتیں اللہ کی ہیں کلحمد اے محبوب آپ فرمائیے ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں بل اکثر یا خلون بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے جہاں تک توکل کی بات چلی توکل پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ ہے بندہ یہ سوچے میں خالق نہیں ہوں میں افعال کا خالق نہیں ہوں خالق اللہ تعالیٰ ہے میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے میرا کام ہے صرف کوشش کرنا ہوگا وہ جو منظور خدا ہے بندہ کوشش کرے اور نتیجہ اللہ کی ذات کے سپرد کر دے جو بھی نتیجہ ہو اس کی طرف سے کوتاہی نہ ہو اس کی طرف سے اچھی کوشش ہو پھر وہ فکر نہ کرے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے میں ہی کامل راحتیں اور سکون ہے